الارواح جنود مجندتن الارواح دی جمعات اور دے پھر راود تھی کی الارواحان کا الارواح دی انبیاؤ دی لغیر انبیاؤ دی دیتا تنازدی ذکر دی کتاب الانبیاء کی الارواح جنود مجندتن اور دیتا بچہ انسان کا انبیاؤ دی کنر لی خودالے مرکب نروح ادوس جسدنا خبر واس باز نشی واقعی دا انسان علا را جنود مجلس اور جنوب تی جوش تی مجین مجیند سن مجتمع لا تریقتر قابل لا فیان تی جنوب تی مجیند ودائی مجتمع لا تریقتر قابل اگر واقعان چلاغی در منت کی محثبت وی فواہا صفاتو کی محفقت بی فواہی تعرف مانا دارا اگر واقعان چلاغی تعرف منها چاہی کی محفقت تھی صفاتو مطافقت تھی لخوافی ای تلا چکر دنیا تراشین و محبت کہی لوں اتن ہی طرف محبت کے مخالفت محبت کے صفات کی, کی, سفا بھی اخلاق کی داری زور دنیا کے اور کم اروان شدہ درمیان اختلاف ہو بچاد کی باہر شندا اختلاف ہو باقی گوری دنیا کی نیک انسان کری بھی جنہیں مباح کی سرور راشی اور ناکار او سر انسان دا تعارف او طواف اداتناکور دا, دا سکی ذامه سابقہ حقائق تجگم سابقہ تعارف درمیان کے پہاڑ میں رواح کی طواف کو رس بھی انجام اللہ انجام دل نازنا یہ پہاڑ میں رواح کی ساس درمیان کی طواف پر ثواب و ثواب بھی دار قال <سؤال> الله <سؤال> جل <سؤال> جلاله ادرم يا رسول الله صل وسلم شروع کد راو رسول نے یہ راو نکلے تھے باقام کلہ کوان و انا نابان ما یری من دارنا با خدا واقعہ نکل کے لایا ہے نا ما دارنا صلی اللہ علیہ والا ہمیں بار او ما یا و وقال محمد يا ايوني يا بلان بجزيره لا مهلا ان ان سم انواع الاقبال هذه القرى دعوا متدبرن ذا حال ان ان سنن هر سدين واختلاف في وقال هذا كما اعدا اكبر الناس الذين سروا بالدار وقال ان امره امر رسول الله بنالي بارنا له جوا من الذين لا ذكر قوم لا فلا دين اقول لا تقول ان يقول نبي لكم لا وجود جيار خليمت قال سيدنا غناشانا مكاينه نبي الرسول ت الله وكذا قالوا انوا قال لا قدره <تصفيق> وقال الذين زياده بدنا بدنا جانا ان جانا رجانا كان قال لرسول الله و محمد ارام <تصفيق> باقل لما جاء رب الكلب ارامنا اجمعين وشدين وطفوس كذاينا الذين هذا هذا باصولي قالوا مثل صورين ابا هو قال بالا ما يقولون يقولون باجنا من ذلك قالوا ان ذلك نذر كما سالوا للذين ويقولوا با يقول انهم ما هو قالوا ذلك جانك جانك امتى وذاك اذا على ماضي والوذاك الرجل بغيضه جاء الناس محمد من ماكنا ايام نہاری اللہ تعالیٰ